شہید اسلام ڈاٹ کام غالب و کلو صحیح ہر چیز کی پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور میرے الرحمن الرحمن عزیز پہلے یہ تھا کہ منافق جو ہیں صدقات کے بارے میں تانہ زنی کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ صدقات کے مسارف بیان فرما رہے ہیں کہ صدقات ان لوگوں پہ خرچ کیا جائے یہ ہیں مشرف اب جو لوگ مصرف نہیں بکڑٹے آدمی ہیں بفات پراشت دنیا دار وہ تانا کر سکتے ہیں وہ تو مصرف ہی نہیں یہی فرمایا ان نم صدقات الفقرا مصارف صدقات یقینی بات ہے کہ صدقات ہیں فقیروں کے لیے فقیر وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو نصاب سے کم پیسے ہوں مساکین مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو قرآن پاک میں آتا مسکین مسکینذا مترابہ مسکین غریب خاک آلودہ ہوتا ہے غلاملین علیہ جو صدقات کے محصل ہیں عامل ہیں صدقات کو وصول کرنے والے وہ بھی صدقات سے تنخواہ لے سکتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ حکومت اسلامی ہو سمجھے جی اسلامی حکومت ہو جیسے طالبان کی تھی نظام پورا مکمل اسلامی ہو اور صدقات کے اوپر جو بہت سے لوگوں وصول کرنے والے وہ بھی صدقات سے تنخواہ لے سکتے ہیں سمجھ آ نا ایسے عام چندہ کرنے والے نہیں لے سکتے بہن اور وہ لوگ کی دل جوئی کی گئی ہے وہ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں جن کی کا کی گئی ہے دل جوئی یہ لکھ لو پر جن کے اسلام لانے کی امید ہو یعنی ہیں تو وہ کافر لیکن ان کے اسلام لانے کی امید ہے اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو چاہے وہ کافر ہوں غنی ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دو کہ لکھا ہے جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا اسلام میں کمزور ہوں نمبر دو یا ہیں تو مسلمان لیکن اسلام میں کیا ہیں کمزور ہیں تو ان کی دل جوئی کرو زکوٰۃ دو تاکہ اسلام میں پختہ ہو جائیں یہ دو قسم ہیں واللو کے علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی بھی لکھا ہے لیکن حضرت مفتی محمد شرفی صاحب رحمہ اللہ ترید کرتے ہیں کہ حضور نے کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دی تھی لہٰذا مفتی صاحب کے نزدیک جن کے اسلام لانے کی امید ہو یہ کیسم نہیں ہے گا وہ کہتے کا فوگ نہ لیکن میں کہتا ہوں یہ دونوں تو ایک استاد ہیں مفتی محمد شبیر صاحب کے ایک مرشد ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی استاد ہیں مفتی اماد اور حضرت ثانوی کا ہے مرشد ہیں ہر حال بات اور مرشد استاد والم صواب خیر جو کچھ بھی ہو اب یہ مسئلہ ختم ہے یہ حضرت اگر دیتے تھے نا کافروں کو جن کے اسلام کی امید کو یہ حضرت کے زمانے میں تھا معلّہ القلوب ہو جائے نا سمجھے حضرت کے زمانے کے بعد اجماع صحابہ ہو گیا کہ آپ معلّہ القلوب غلوق آپ نہیں دے سکتے غریبوں کو دے ٹھیک ہے نا کافروں کو تو بالکل دے نہیں سکتے مسلمان جو کمزور ہوں وہ بھی غریب ہوں تو ان کو دو یہ اب ختم ہے یہ قسم بفرکا اور گردن چھڑانے کے انتا ہے. کیا؟ شہید آ, گردن دن چھڑانا مقاتب ہوتے تھے پہلے زمانے میں ان کو بھی دیتے تھے آج کل گردن چھڑانا یہی ہے کہ ہمارا کوئی مجاہد کوئی غریب جیل میں آ جاتا ہے نا کہ افغانستان کے اندر دوسری جگہ یا سردار حکومت پکڑ لیتی ہے پیسے لیتے ہیں تو بھی چندہ کر کے زکوٰۃ میں ان کو دے کے چھڑا سکتے ہو سمجھ رہے ہو نا کہ مجاہدین کو چھڑا رہے ہیں اس قسم کے و الغارمین مقروض ان کو دے وفی صبیل اللہ جہاد کے اندر دو ایک مجاہد جہاد کر رہا ہے اس کے گھر کے اندر پیسے ہیں لیکن وہاں نہیں ہے ضرورت ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ سے دے سکتے ہو وابن صبیر مسافر ہے ایک مسافر ہے گھر کے اندر سب کچھ ہے اب گھر سے وہ منگوا بھی نہیں سکتا اتنے جلدی سفر میں ضرورت ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ سے دے سکتا ہو فریضت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اللہ علیہ الحق بھا مین ہوم الزین یوزون نبیہ یہ تیسرا قسم لکھو جی منافقین کے کتنی قسمائیں گے کتنی بھی نہ ہو یہ تیسرا قسم ہے میرے محترم ہمارے پاس طالب دو قسم کے پڑھتے ہیں بعض طالب محنتی ہوتے ہیں بعض طالب نکم میں محنتی نہیں ہوتے ماں باپ کی وجہ سے پڑھتے ہیں کسی اور وجہ سے پھر ہفتہ ہفتہ نہیں آتے پڑھنے کے لیے پھر ہمارے پاس آ گئے اور جھوٹ بولتے ہیں فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز بہانہ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں اب ہم سوچتے ہیں ان کو ڈنڈا مار کے بھگا دیں تو بالکل محروم جائیں گے علم سے تو جھوٹ بھی ہم سن رہے ہیں سمجھتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں لیکن سر ہراتے رہتے ہیں اچھا اچھا جو جی پڑھو پڑھو اور وہ اپنے طور پہ سمجھ لیتا ہے کہ استاد کے ساتھ کیسے چالاکی کی ہے ہاں جھوٹ بول کے جان چھڑا دی حالانکہ چلاکی نہیں ہم خود بخود تسام کرتے ہیں کہ چلو غلطی ان کی جانتے ہیں سامو کرتے ہیں چلو کوئی نہ کوئی تو پڑ جائیں گے ڈنڈا باریں بگا دیں ماروں جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے اندر منافع آتے تھے جھوٹ بولتے تھے ایسے بہانے بناتے تھے سمجھے علیحدہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے حضور کے خلاف کوئی آدمی ان کو کہتا کہ بھی تو خلاف تم باتیں کر رہے ہو حضور تک پہنچ جائیں گی حضور ناراض ہوں گے تو کہہ تو نہیں ناراض ہوتے ہم قسم کھا کے کہ جو ہی بات کرتے ہیں مان لیتے ہیں قسم کھا کے کہ جو بات کرتے ہیں وہ مان لیتے ہیں منوا لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا حالانکہ حضرت جانتے تو تھے لیکن اپنی رحمت اللہ عالمینی کی بنا پر تو سامو فرما لیتے تھے اب یہ بات سمجھیے ہے نہیں تھا اس لیے ایک شاعر کہتا ہے لبی و ب سید قومی ہی. لاکن سید قوم ہل جو غبی ہوتا ہے نا وہ قوم کا سردار نہیں بن سکتا قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو غبی نہ ہو متغابی ہو کیا متغابی کا بنے جان بوجھ کے غبی بننے والا جو قوم کا سردار ہوتا ہے نا غریب اس کے پاس بہانے بنا کے آتے ہیں تو ایسے سر ہلاتا رہتا ہے سمجھتا ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں تو غبی ہوتا ہے متغابی بن کے بیٹھتا ہے وہ <تصفح> تو وہ غبی ہی سمجھتے ہیں <تصفح> تو کہتے ہیں متغابی ہونا چاہیے قوم کا سردار چشموشی بھی کرے ہاں <تصفح> تیسرا قسم یہ کہ وہ مین ان لوگوں میں سے وہ منافق بھی ہیں جو ایزا لیتے ہیں دیتے ہیں حضور کو یعنی پسے پوشکوا کرتے ہیں حضرت کا وہ یقولون اور کہتے ہیں وہ تو کان ہے جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ ان تک پتہ چل جائے گا ناراض ہوں گے تو کیا کہتے ہیں وہ تو کیا ہے کان ہے کان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی ہم بات کریں گے سن کے مان لیں گے آ لکھ کان کا معنی اوپر یس مؤ کل کیلین و یکبل ہوں کا معنی یس مو کل کیلین و یکبل تمہارا کان جو ہے ہر بات کو نہیں سنتا تو کان سے مرادی لیتے وہ تو کان ہے یعنی قبول کر لیتا شکوا کل اوزون و خیر اللہ جواب شکوا آپ فرما دیئے وہ کان بھی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے کان بھی ہے تو تمہارے تمہیں ڈنڈا نہیں مارتا بلکہ کی اور رحمت اللہ سے تسام کرتے ہیں آپ سمجھیے بات جواب شکوا آپ فرما دیجئے وہ کان بھی ہیں تو اچھا کان ہے واسطے تمہارے او دونوں خیر اللہ کو وہ کان ہے اچھائی کا واسطے تمہارے تمہارے بھلے میں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یومن باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں ساتھ السّہ کے و یومن اور تصدیق کرتے ہیں کس کی مومنی حضور کامل المومنین کی تو تصدیق کرتے ہیں تمہاری تصدیق نہیں کرتے تمہارے لیے کیا ہیں صرف مہربان ہیں وہ رحمۃذین عمرو ایک غور سے سمجھو اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ظہر تم میں سے اس آمنو کے نیچے کیا لکھو ظاہر تمہاری تصدیق نہیں کرتے تصدیق ان مومنین کی کرتے ہیں جن کا ذکر پہلے ہے باقی جو ظہری مومن و منافق تمہاری لیے کیا ہیں رحمت ہے خوش خلکی کرتے ہیں مہربانی کرتے ہیں کہ چاشم گوشی کر دیتے ہیں حضور رحمت اللہ عالمین یا خاص مومنین کے لیے رحمت ہے ہاں اور رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان اللہ ظہر تو کے لیکن ولدین جو زونا نتیجہ سن لو نتیجہ توہین حضور تو چاشی شوشی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کریں گے اللہ تو کھلا ماریں گے سزا دیں گے نتیجہ توہین رسول جو ایجاد دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے ذات دردناک ہے یہ فون بلّا بقایا شکایات مشترکہ شکایات مختصر بھی آ رہی ہیں مشترکہ بھی قسمیں اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ کے واسطے تمہارے تاکہ راضی کریں تم کا ہے مومن ہو حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ لائق ہے کہ یہ راضی کریں ہر ایک کو حوض ضمیر کا مرجع کل واحد اگر وہ مومن ہیں تو علم یا عالم و تخفیف وقروی کیا نہیں جانتے کہ جو مخالفت کرتے اللہ کے اس کے رسول کی بے شک اس کے لیے نار جاننا میں ہمیشہ رہے گا اور یہ رسوائی بڑی ہے یا زر المنافقون کون لکھ لو غزوہ و تبو کا واقعہ غزوہ و تبو کا واقعہ کیسم و ہی تیسرا ہے منافع کی جو مذاق شدا کے کرتے تھے وہاں بھی استعداد کرتے تھے مدینے کے اندر اور غزوہ تبو کے اندر بھی مذاق کی تھی جیسے مدینے میں مذاق کرتے اسی طرح جو تبو کا سفر تھا نا اس میں بھی کیا کہ انہوں نے مذاق کی وہ کیا مذاقے پانچ چھ ایسے منافق ساتھ ہو جاتے اور کیا کہتے دیکھو روم کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے یہ روم کے ساتھ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ روم کی لڑائی عربیوں کی لڑائی کی طرح ہے وہ تو لاکھوں کی فوج آئے گی ان کو ایک منٹ کے اندر قتل بھی کرے گی گرفتار کر کے شاہے روم کے سامنے لے جائیں گے آنکھیں پھول جائیں گی پتہ چل جائے گا کہ روم کے محلات ملتے ہیں کوئی کو قید ملتی ہے یہ مذاق کی یا نہ کی حضرت تک کسی کا پتہ چل گیا تو حضرت نے ہوا یہ کیا حرکت کی حضرت مذاق کریں دکھا پنکھ نہیں بڑے پنکھ نہیں بڑے ہم آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ سفر سفر طے ہو ایسے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے جاتے ہیں دل میں یہ بات نہیں ہوتی اس لیے ہنسی مذاق کرتے ہیں کیا سفر آسانی سے ہے ہو مذاقیں بھی کرتے جائیں استضاع بھی سفر بھی طے ہو جاتے ہیں بڑے بکر یا ضرور المنافقین یہ زاجر ہے زاجر بار استضاع اور یہ واقعہ صفر تبو کا ہے ڈرتے ہیں منافع یہ کہ اتاری جو ان کے اوپر صورت خبر دے ان کو ساتھ اس چیز کے جو ان کے دلوں میں ہے پولس تحزو یہ امر تشریح ہے یا تحدیدی ہے مذاق کا حکم کیا گیا تحدیدی جیسے استاد کہتا ہے کھیلو کھیلو آ فرما دیا مذاقیں کر لو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس اندیشے کو جس سے تم ڈرتے ہو اذا ملے گا ظاہر کرنے والا اس اندیشے کو جس سے تم ڈرتے ہو والا انسال تم شکوہ اور اگر سوال کرے تو ان سے کہ کیوں مذاقے گی طربہ ضرور کہیں گے سوائے استعمال تھے ہم مشغلہ کرتے تھے نفوذ و منع کرتے تھے اور خوش تبھی کرتے تھے تاکہ سفر آسانی سے طے ہو اللہ شہید جواب اسلام جواب دوں گا فرما دیے اچھا اللہ کے ساتھ اس کی آیات اور رسول کے ساتھ استذا کرتے ہو اسی سے سفر تمہارا طے ہوتا ہے لا تاز نامعزرت کرو کاد کفار تمظاہر پہلے تمہارا کفر کیا تھا باطن کیا ہے قد نہ تم ظاہر تاکہ کافر ہو چکے ہو تم ظاہر بعد ایمان تمہارے ظاہری کے میرے محترم ان منافقین کے اندر ایک بزرگ تھے حضرت مخشی بخشی بن ہمایہ وہ مسلمان ہو گئے دل سے جب حضور نے بلایا نا کہ تم مذاکر کر رہے تھے تو وہ جان گئے کہ آپ تو صاحب واہ ہی جائیں تو حضور کے سامنے اقرار بھی کیا توبہ بھی کر لی تو ان منافقین میں سے ایک نے کیا کر لی واہ واہ ان کا نام ہے مخشی بن حمای تو یہی فرمایا کہ ان نافو کو اگر معاف کر دیں ہم ایک تحفے سے تم سے یعنی مسلمان ہو جائیں تو عذاب دیں گے دوسرے طیفے کو بائیں طور کے مجرم ال المنافکون و یہ کتوں قسم ہے جی چوتھا یہ بھی شکایات مشترکہ ہیں فرمایا منافق مرد منافق عورتیں بعض احمد ایک طرح کے ہیں باز باز کا کیا معنی ان کے مزاج ملتے ہیں یا مرون بالمنکر یا علامت نمبر حکم کرتے ہیں برائی کا علامت نمبر کہتے ہو ٹی وی لے لو اچھی چیز ہے ٹی وی گھر میں ڈرامہ دیکھتے رہو حکم کرتے ہیں برائی کا علامت نمبر ہو معروف روکتے ہیں کیسے نیکی سے ہاں؟ کہتے ہیں مالی منظور کے پاس چار گھنٹے کیوں ضائع کرتے ہو جوڑو روکتے ہیں کیسے نیکی سے نمبر دو کوئی یق بون آیا جہاں. نمبر تین وکیل ہیں بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو نسلہ اللہ نمبر چار بھلا دیا انہوں نے اللہ کو اللہ نہیں بھلا دیا ان المنافقین انجام دنیاوی بے شک منافق وہی کافر ہیں فا سے کون کا منع کافر وعد اللہ انجام اخروی وعدہ دیا اللہ نے منافع مردوں کو عورتوں کو کافروں کو نار جہنم کا ہمیشہ رہیں گے اس میں یہ کافی ہے اور لانت کی ان پہ ان کے لیے عذاب دہمی ہے کلزین امن قبل کم کلزین سے پہلے عبارت مقدر مانو گے یا نہیں کیونکہ تشبیہ ہے نا آپ تشبیہ کی رہتی عبارت ہو بھی مقدار انتم تم المنافقون عبارت معذور ہے انتم تم المنافقون تم اے مناف مثل ان لوگوں کے ہو یہاں وجہ تشبیح کی کیا ہے کفر اور سزا پہلے لوگ بھی کافر تھے اور ان کو سزا ملی تم بھی کافر ہو تمہیں بھی سزا ملے گی تم اے مناف کو مسل ان لوگوں کے ہو کس بات میں کوفر میں اور سزا یا بھی مصل ان لوگوں کے ہو جو تم سے پہلے تھے وہ تھے وہ زیاد سخت تم سے بیت بار طاقت کے نمبر ایک یہ ہیں اسباب غرور ان کے غرور کے اسباب تھے وہ زیاد سخت تم سے بیت بار طاقت کے نمبر ایک بھئی قوم یاد زیادتی تھی طاقت میں یا نہیں واقس رام والا یہ نمبر تو یہ بھی اسباب حرور میں سے آئے کہ ان کے مال بھی زیادہ تھے وہ اولاد نمبر تین اولادیں بھی زیادہ تھیں بس تمتا انہوں نفع اٹھایا بےخلا کے ہم اپنی دنیاوی حصے کا یہاں خلا کا منع کیا کرو گے دنیاوی حصہ بس نفع اٹھایا انہوں نے اپنے دنیاوی حصے کا انہوں نے اٹھایا تم نہیں نفع اٹھایا تم, تم تم نے بھی نفع اٹھایا اپنے دنیا بھی سے جیسے نے نفع اٹھایا جو تم سے پہلے تھے وہ خوج تم کل اور گھسے تم باطل میں یا باطل میں لکھ لو اور گھسے تم باطل میں جیسے وہ گھسے تھے تو کفر میں برابر ہوئے یا نہیں کفر میں کیا ہوئے برابر آگے سزا یا بھی میں برابر ہے اُلاء کہ حابطہ و ہم یہی لوگ ہیں ہفت ہو گیا اعمال ان کے دنیا آخرت کے اندر اور یہی لوگ خسارے ہیں وہ بھی یہ بھی سب علم یات ہم تخویف دنیا ان منافقین کو سمجھنا چاہیے پہلے منافقین کو خطاب تھا اب خطاب سے التفاط غیبت کی طرف کیا نئی آئی منافقین کے پاس خبر ان لوگوں کی جو اس سے پہلے یعنی قوم نو قوم ابراہیم صاحب مدیان بل متفقات الٹی ہوئی ہیں کن کی تھی قوم نوت کی آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے دلائل واضح لے کے پس نہ تھا اللہ تعالیٰ کے ظلم کرے ان پہ لیکن اپنے نفس میں ظلم کرتے ہیں نتیجہ دیکھ لیا میرے عزیز کہ منافقین کی علامات اور خباسات کے بعد ان کے مقابلے میں کن کے اوساف ہیں مومنین کاملین کے اوساف مومن مرگ اور مومن عورتیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے ایک دوسرے کے کیا ہیں دوست ہیں مومن عورتیں جو ہیں وہ بھی مومن عورتوں کے اندر کیا کرتی ہیں کام کرتی ہیں ایک میرے شاگرد مجھے کہنے لگے یا کمبارہ کمبارکو کیسے تو اس کی شاگردنی تھی تو میری شاگردنی ہوئی نہیں کہنے کہا آپ کی شاگردنی نے عجیب بات کی ہے میں نے کہا اسے کہ اس کی شادی ہونی تھی اور وہ کہنے لگی میری شادی کی شرط یہ ہے کہ میں اس گھر کے اندر رہوں گی جہاں ٹی وی بالکل نہیں ہوگا آج کل تو عورتیں کہتی ہیں کہ ٹی وی ہوگا تو آؤں گی نا لہ کر اسے شرط گر گئی تب آؤں گی کہ ٹی وی ہمیشہ کے لیے نہ ہو میں نے کہا اللہ جزا دے اس کو مومن مرد مومن عورتیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے حکم کرتے ہیں ساتھ کے کے نیکی کے اولیاء آباد نمبر ایک لکھو اوساف یہ دینی محبت ہے نا اولیاء آباد یا مرون نمبر دو روکتے ہیں برائی سے نمبر تین قائم کرتے ہیں نماز کو چار دیتے ہیں زکوٰۃ کو پانچ جتیون اللہ رسول کتنی کہ اللہ رسول کی تاز کرتے ہیں اولا کا ثمرہ نتیجہ یہی لوگ ہیں اس سین تاک کے لیے ہے ضرور رحم کرے گا ان پہ اللہ اور اللہ غالب حکمت والے ہیں وعد اللہ المومن بشارت اللہ نے وعدہ دیا مومن مردوں کو و مومن عورتوں کو بیشتوں کا جاری ہیں نیچے ان کے نہر ہمیشہ رہیں گے مکان ہوگے پاکیزہ پھر جنات عادل ہمیشہ رہنے کے باغات میں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہوگی کیا اللہ راضی ہو گیا نہیں تو رضوان من اللہ اکبر من کل شائن اللہ کی رضا جو ہے یہ سب سے بڑی ہے تمام نعمتوں سے بڑی ہے اللہ کی رضا اور یہی کامیابی بڑی ہے اکبر و مینک الشعین نکلو ایک آدمی کہنے لگا یہ کہ جو رضوان فرشتہ ہے نا وہ بہشت کا دروگا نہیں رضوان فرشتہ وہ خدا سے بڑا ہے وہو وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر رضوان اللہ سے کیا ہے بہت بڑا ہے اسے ماننا کی کرو شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر اپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لودھیانوی رحمه اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موعظ خالق كل شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا